پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق اللہ نے سوال نمبر ستائیس بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو چار قوانین کی تنفیذ کے لیے طالبان نے ایک اسلامی ملک میں خن شروع کر رکھی جو سراسر خارجی ہے تو فتنہ ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ سوال بھی گزشتہ سوال کی طرح کا ہی سوال ہے یہاں بھی وہی بات دہرائی گئی ہے البتہ اس سوال میں اور اس ادراز میں ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ آپ لوگوں نے ایک اسلامی ملک میں خون ریزی کو جائز کیا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ اسلامی ملک کے حوالے سے تو ہم اپنی گزشتہ بحث میں بھی بات کر چکے ہیں اور آج پھر سے وہی بات دہرا دیتے ہیں کہ دیکھیں اسلامی ملک تو اس وقت اسلامی ملک کہلائے گا کہ جب اس میں اسلام کے جمیع احکام کو قانون کی نظر سے دیکھا جائے اور اسے اس بات پر موقوف نہ کیا جائے کہ یہ اس وقت قانون بنے گا کہ جب اسمبلی اس کی قائد کرے گی یا اسے ایوان کی تائید حاصل ہو جائے تو اس وقت یہ اسلامی شمار کیا جائے گا ایسا نہ ہو جب موجودہ صورت حال تو یہ ہے کہ اس ملک میں اکثر اسلامی قوانین اور اکثر احکامات اسلامیہ کو نہ صرف یہ کہ قانونی حیثیت حاصل نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں غیر اسلامی قوانین کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہے لہٰذا ہم اسی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ملک اسلامی نہیں ہے میں عمل کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں یہاں قانونی حیثیت کی بات کر رہا ہوں کہ اسلامی قوانین اور احکامات کو قانونی حیثیت حاصل نہیں پھر ان لوگوں کا یہ کہنا کہ چند قوانین کے نفاذ کے لیے اتنے خون خرابی کی کیا ضرورت ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اسلام ہے کوئی مذاق نہیں قانون چاہے دو ہوں یا چار اسلام اس کے نفاذ کے لیے جنگ کی اجازت دیتا ہے اور یہ کوئی خارجیت یا فتنہ نہیں ہے ان کی یہ باتیں تو بالکل الہادی لوگوں کی باتیں ہیں یہ لوگ تو چند قوانین کی نفاذ کی بات کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو صرف ایک قانون کی وجہ سے جنگ کی تھی صرف ایک قانون کی وجہ سے دو چار قوانین اور چند قوانین تو پھر اس میں ایک ترقی بھی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو صرف ایک قانون کے لیے جنگ کی تھی اور اس میں کتنا خون بہا تھا کتنے صحابہ اس میں شہید ہو گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ہمارے مقتدع ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کر نجوم میں نے قدی تم تم اور فرما کہ علیکم ب سنتی و و تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تو خلفۂ راشدین کے سب سے پہلے نمبر پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں صدیق ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا انبیاء علیہم السلام کے بعد دوسرا درجہ ہے مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے بھی شرح آتی ہے میں یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا کہ ان معترضین کی یہ بات کہ یہ نعوذ اللہ خارجیت ہے اور فتنہ ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس بات کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے یقیناً اس کی نسبت تو پھر ابوبکر سے دیگر رضی اللہ عنہ کی طرف ہوتی ہے نعوذ باللہ من ذالب کیونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے اسلام کے صرف ایک قانون سے انکار کی وجہ سے جنگ کی تھی تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں اسلام کی روح سے محروم لوگ ہیں اسی وجہ سے ان کے دلوں میں اس قسم کے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ اسلام کی تاریخ سے ناواقف لوگ ہیں حقیقت میں صحابہ کی رسے سے مخالف لوگ ہیں اسی لیے یہ لوگ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں اور اشکالات پیدا کرتے ہیں تو ان کا یہ اعتراض صحیح نہیں اور اسلام کے کسی ایک حکم کے لیے بھی ایک مسئلے کے لیے بھی جنگ کی جا سکتی ہے